بسم اللہ الرحمن, الرحمن, الرحمن و اللہ اللہ محمد علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تمام واٹس ایپ گروپس اور باقی تمام مول اور باقی تمام سامعین السلام ادبت اور سعدات نامینہ فضائ الحبیۃنوان کا درخت نمبر پانچ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 چودویں حدیثت میں آپ فرما ہیں کہ پھر محمد رضا علیہ وسلم فرمایا کال قالیہ صلی اللہ صلی اللّہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل صبابً و نصبًً ہر سبب اور نصب یعنی سبابی رشتہ جیسے ماں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو ثبابی رشتہ بولتے ہیں نصب باپ کی طرف سے آنے والے رشتوں کو نصبی رشتہ بولتے ہیں متیں ہر ثبابی اور نصبی رشتے یعنی کہتے و ٹوٹ جاتی ہیں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 اگر رس اللہ سے سچی محبت ہو یہ نہیں ہو کے اولادوں سے انسان دشمنی کرے لیکن اگر رسول اللہ سے سچی محبت محدت نہ ہو تو یہ نہیں ممکن ہے ان کے اولادوں سے دشمنی کرے تو جو لوگ محمد کے دشمن ہیں ان کے اولادوں کے دشمن ہیں ان کے اولادوں سے انہیں نفرت ہے بہت زیادہ وت ہے آج بھی اگر ان کے اولادوں سے ہیں تو انہیں اپنے دامن اپنی میں اپنے غربان میں جا کر دیکھیں اپنے قلب کو امتحان لے لیں آزمائش لے لیں